پے جائیں گے اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی اور اعلی سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں معراج کا سفر بڑا مبارک سفر بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کہ تو جانے, جانے کہاں تک, تک پہنچا میری معراج کہ میں قدم تک پہنچا, تک پہنچا. محراج محراج محراج ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک نات ہوا کے ساتھ نہیں آج الحمد چار چار بڑے پیارے مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بزم میں بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گردے قربان ہو رہے تھے کچھ مشکل الفاظ کے بانا سمجھتے ہیں مجرا کہتے ہیں آداب کو سلام بجا لانے کو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 اور ملائے اعلی کے فرشتے سجدہ شکر بجا لا رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گھر بیٹھے ہی اپنے محبوب کا ہمیں دیدار کرا دیا اور جو ہی نبی پاک علیہ السلط معلہ عرش جلوہ گر ہوئے تو عرش آپ کے مبارک طلبوں کو آنکھوں سے بلنے لگا اور فرشتے آپ کے ارد گرد نثار ہونے لگے سبحان اللہ اب آگے چلتے ہیں, ہیں. زیا کچھ ارش پر یہ آئیں کہ ساری کندیل جل ملائیں.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 احمد بیچے اسلامی بھائی سما یعنی منظر پیک رحمت رحمت کا کاصد کشادہ یعنی کھلے ہوئے اور کلیم سے مراد یا حضرت موسا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 اور دیدارِ خداوندی کی لذت پائیں کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی اگلے شیئر کو سنتے ہیں بڑھ اے محمد بڑھ اے محمد قریب احمد قریب آ سرورِ ممجد نصار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب یہاں جو مشکل الفاظ ہے قریب سے مراد قریب ہونا سرورِ ممجد بزرگی والے سردار ندا آواز اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے اس شعر کا کچھ مطلب یہ بنتا ہے کہ جبرائیل واحب اللہ دنیا میں بھی ہے کہ جب جبرائیل براک اور رف نیچے رہ گئے حضور اکیلے رہ گئے تو عالم نور میں سیدنا ابو بکر سے دیک ردی اللہ تعالیٰ کی آواز میں کہا گیا کہ اے اے محمد قریب آ اے محمد اور قریب آ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس اس کا مطلب کیا تھا اے میرے پیارے آگے بڑھئے اے احمد مختار اور قریب آئیے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 نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے جھوکا تھا مجھ نے تو عرشِ آلہ جھوکا تھا مجھ نے تو عرشِ آلہ بھی رہتے سجدے نبز میں بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا یہ آنکھیں قدموں مزاوا تھا پل یہ آئے سیائے کچھ اے شریے آئے یہ ساری تل دی میں جائے حصور خرشی چمکتے شاد بل محمد کری گو احمد بڑے محمد کرے گو احمد قریب آسے بڑے محمد سماح سماح تھا یہ کیا مزے تھے پڑیے سلا لے کر یار سو لا پڑیے سلئے کر یار سو لا بس لے کر ہمیں سوئے شوہرا میرا جے جی مستعفی ہے چار سوئے میرا جے مستعفی ہے میرا جے ہے میرا جے ہے